بسم اللہ علیہ وصل اللہ صحمحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلم موجود تمام ورس و گروسن المسن بار السلام عرض کرتے ہیں فضائی اللہ سلسلہ اندر پچاس اور لے چودہ یعنی ادھر سب, سب, سب میں سے چودہ اندرس ہیں اور اس میں کتاب سب ان سے فضائل المومنین میں سے عدیث نمبر بائیس اور اگر ہو سکے تو تیس بھی آبدوں کے ترجمہ پہنچانے کی کوشش کروں گا حضرت امیر کمبی حضر الحمد ال اللہ علیہ جو ہے یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں جابر فرماتے ہیں قال جابر بخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا عزود علین علیہ السلام کے کاندھے کو پکڑا بازو کو پکڑا وقال فرمایا اور مسلمانوں کو محاطب کرتے ہوئے خاضہ امام البرّہ یہ نیکوکاروں کاروں کا امام ہے وہ قاتل اور فاجر اور اور لوگوں کا قاتل ہے مخزول من حضر جو ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے وہ خود ذلیل ہو جائیں گے منصور عموماً من نسرہ جو علیہ السلام کا مدد فرمائے کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی پھر ہیں یہ عبارت فرمانے کے بعد پھر سمدس ہوتا ہوں پھر پیارے نوی نے اونچی آواز میں فرمایا وقال اور فرمایا مسلمانوں سے مخاطب ہو کر انا مدن الدالعلم والو ہا میں محمد علم کا اشعار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے فمن آرا دلا جو شاد علم چاہتا ہو فلیات الباب تو اس کو چاہیے دروازے سے آ جائے تو عظیم نگرمی اس مبارک حدیث میں پیارے نوی نے آپ اور میرے مولا امام علیہ السلام کے لیے بہت سے فضائل بیان فرمایا فرمایا آپ نیک کا اور کا امام ہے آپ فاسق و فاجر لوگوں کا جو ہے قاتل ہے ہاں جی آپ قاتل الفاجرہ ہیں اور محض ان جو آپ کی مدد کرے جو آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود دلیل ہو جائے گا کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے معزز و مکرم ہیں اور جو آپ کا مدد کرے گا اللہ ان کی مدد فرمائے گا اور پیارے نبی انچی آواز میں آپ کو عظلم کے علم کے عظیم مرتبہ سے نمستے فرمایا میں محمد علم کا شاہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور جس کسی کو علم چاہے اس کو چاہے کہ علیہ السلام کے دروازے سے آئے ہاں جی کو دروازے سے آئے تو آ رسول اللہ تک پہنچنے کا دروازہ آپ کے علم نوبت تک پہنچنے کا دروازہ علیہ السلام کا دروازہ ہے جذنگن میں اسی وجہ سے جو ہے رسول اللہ علام کے تمام علوم کا وارش ظاہر و باتینی تمام علوم کا وارث ہونے کی وجہ سے ہاں جی عرفان و تصوف کی تمام صلاحصل جو ہے علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوتا ہے ہاں جی، دوسرے اصحاب پہ نہیں جاتا ہے صرف ان میں سے ایک سلسلہ نقش بندیہ وہ ایک اول کے مطابق حضرت وغیرہ جاتا ہے ورنہ وہ بھی جو ہے حضرت علیہ السلام پہ ہی جا کے ختم ہوتا ہے جو کہ اسلام کے باتیں امور والا ساتھ عمول ساتھ ہے جن میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عرض صرف علیہ السلام ہی کے توشد سے اس امت کو پہنچا ہے ہاں جی رسول اللہ کے بعد تو یہ عظیم ہستی ہے جس کو اور یقینا علیہ نبی صلی اللہ وسلم ان تمام فضائل کے ذریعے سے امت کو یہ بات بار بار سمجھا رہا ہے کہ میرے بعد جو ہستی اس امت کا رہبر و رہنما ہے جو ہستی اس امت کا امام ہے پیشوا ہے جو ہستی میرا خلفہ اور جانشین ہے جو حسِ علم میں معروت میں تمام کمالت میں میرا نمنۂ و مثر ہے وہ علیب نبی طالب علیہ اللہ ہے اس کے بعد حدیث نمبر تیئیس میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی جابر بن عبداللہ اللہ سے روایت ہے انجابر بن عبد اللہ کالقاء السول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی علیب نبی طالب علیہ علیب نبی طالب کا حق اس امت کے اوپر کا حق اعلی والد علیٰ دہ اسی طرح جس طرح باپ کا اولادوں پر حق ہے ہاں جی چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا انا والا حاض میں اور عالی دونوں اس امت کا باپ ہوں فرمایا تو یقیناً جو ہے ہاں جس جی اس اسمت کے رہنمائی سرپرستی اور اس امت پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ احسان اور امت کے ساتھ دل سوجی کرنے والا اپنے تمام حقوق کو چھوڑ کر امت کے فلاح چاہنے والا ہاں جی جس طرح رسول اللہ ہمیشہ امتی امتی فرماتا رہا اس طرح پیارے علیہ السلام بھی ہمیشہ جو ہے اس امت کی فکر میں رہا اس امت کے کاموں کے اصلاح میں رہا اس امت کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے میں آپ نے سب کچھ قربان کر دیا آپ کے پوری اولاد جو ہے ہاں جی نہ اسی راستے میں شیت ہوتے بارہنگ بارنگ امام جو ہے ایک پردہ گیب نے باقی سب معمن اللہ مصمومختون ہم میں سے کوئی نہیں مگر یا تلوار سے ہمیں شہید کیا گیا یا ہم مسافر شادی فرماتے ہیں یا ہمیں اظہار سے شہید کیا گیا کس جرم میں اسے جرم میں کہ یہ ہستیاں امت کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا امت کو ہدایت راستے پر ثابت قدم رکھنا چاہتے تھے اس راستے میں کوشاں تھا اور ان کی یہ کوششیں جو ہے وہ دور اور ہر دور کے عمرانوں کے لیے ناگوار گزرتی تھی اس سے انہوں نے ہمارے ہر امہ کو ان تمام اولاد علی علیہ السلام کو امہ اہل کو سب کو شہید کیا مختلف طریقوں سے ہاں کسی جی کو ذات سے کسی کو تلوار سے تو ان حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے رسول اللہ کی واضح سے امت کو صحیح راستے پر رہنمائی کرنے والا علی علیہ السلام اور علاؤ کے بعد باقی آئی میں آبت علیہ درود و سلام درود السلام ان تمام عمام حستیوں پر علامہ سب کو ان کے صحیح معلومات کے توفیہ تعمیر آمین رب العلم